اللہ الرحمن الرحیم اللہ وص اللہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سینشا واٹس ایپ گروپ میں موجود باقی تمام واٹس ایپ گروپس اور سامعین سب کو شوق سے باقی سلامت کرتے ہیں اور ہمارا سلسلہ درس اچھا آہ. کتاب دعوت شریف میں سے سلسلہ درس جو ہے درس نمبر تین ہمارا شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو اس میں جو کتاب کے شروع میں جو اللہ کے ہمدیق کلمات ہیں الحمد للہ رب العلومین و صلاۃ وسلام علیہ رسول محمّن والِ طاہرین سلطان و لوال تو جملے کا کل الحمد للہ رب کا توضیع ہوا آج و صلاۃ و سلام محمد رسول محمّن سلطان ولیوال اس بقیہ احسے کا جو کہ دردو سلام ہے محمد عل محمد پر جو کہ السلطان ان کلمات کا مختصر توضیع کو پیش کریں گے تو اس میں جو و آیا ہے تو یہ سولاد کا لحبت جو ہے اس کا مادہ کانس نے سوات الام الف سے لیا ہے تو سلاد کے معنی دعا ہے تو دعا کرنا ہاں جی اب جو ہے سولاد قرآن پاک میں اللہ علّر الََ اللہ ملکۃۃ یُوسل علنبی یا اللین و صلی اللیہ وسلم و تسلیمہ اللہ فرمت اللہ فرمۃم میں بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشے پیارے نبی پر سولاد بیچتے ہیں ہاں جی اور اے مومن تم بھی سلاد اور سلام بھیجیے قرآن باغ میں بھی حکم ہے تو ادھر اللہ کی طرف سے سلاد بھیجنے کا کی کیا مراد ہے اللہ اپنے نبی پر سلاد بھیجنے کے مطلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا یعنی نزول رحمت ہے اللہ کی طرف سے سولاد پیغمبر پر دروت یعنی اللہ کے رحمت کا نزول خدای شہزدوں بابا ہاں جی اس معنی میں ہے اور سولاد جو ہے دعا کے معنی میں بھی آتا ہے اور چونکہ نماز کو بھی جو ہے نا سولاد اسی لیے کہا ہے کہ نماز کے اندر دعا بھی ہے نماز کے اندر اللہ کی تصویر تعمیر بھی ساتھ دعا بھی ہے ہاں جی تو اس وجہ سے نماز کا کچھ ایسا دعا ہونے کی وجہ سے نماز کو بھی سولاد بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اور سلاد کا جو ہے سلاد کا ایک معنی جو کہتے ہیں حعاؤ و تبریق و تمجید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے پر دعا بندے کے آم پہ امر کے آب میں دعا بیچتے ہیں یا بندوں پر سلوات بیچتے ہیں تو مراد کیا ہیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر تبریق اور تمجیت ہے بندے کی جو ہے کاموں میں زندگی میں میں برکت نازل کرتے ہیں اور اس کو ہر مقام پہ بزرگی عطا کرتے ہیں مقام و منزلہ دنیا حرت دونوں میں ہاں جی اور سلاد جو ہے یعنی درود فرشتوں کی طرف سے سلاد بیچنے کے مطلب کیا ہیں اور لما نے لکھا ہے یا وہ ومن الملائے کہتے ہی رحمت واستفاء فرشتوں کے طرف سے درود بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہاں جی درود اور استفا درود کا رحمت کے نزول کی دعا کرنا یہ فرشتے چونکہ فرستوں کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نا تو تمام خیرات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں لہٰذا فرشے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہاں جی اپنے نبی پر اپنے رحمتیں نازل کرے تو بندے مومن کی حو ہاں میں درود بیچتے ہیں قرآن بھی آیا الا کا عالم سلوات من ربیم و رحمٰ ہاں جی اللہ کی طرف سے سلوات کا معنی کیا ہے اس کے بندے کے اب اللہ کی طرف سے اس کی رحمتوں کا نزول ہے لیکن جب سلوات بیچتے ہیں تو اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں کہ اللہ اپنے رحمتیں تو اپنے نبی پر نازل فرما اور وہ جب کسی مومن مومن کی حام ہاں میں شلوات بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن سے حق ہاں میں اللہ سے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں اور مومن کی گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں ہاں جی اور بندے ہم سے بھی کہا کہ ہم کے علیہ درود بھیجیں تو ہمارے درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے رحمتیں اپنے نبی پر نازل فرما اس معنی میں آتا ہے کہ اللہ اللہ صحیح تو وہ سلاط وسلم وصلا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ اپنے محبوب بندے پر نازل فرما اس کے مطلب یہ و سلاۃ یعنی رحمتیں نازل فرما اللہ کی طرف سے رحمت کا نظول فشتے اور انسانی طرف سے جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر رحمت طلب کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمتیں اپنے نبی اور ان کے آل پہ نازل فرما اور جب بندے کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر وہاں بھی دعائیں تو اپنی رحمتیں اپنی نبی پر اور نازل فلماء یہ معنیٰ ہے اور سلام کے معنیٰ کیا ہے سلام سلام و و سلامت و اس کے معنی یہ لکھا ہے سلام اور سلم اور سلامتن کے لحاظ سے لیا ہے اس کے معنیٰ علماء لکھتے ہیں ہر قسم کے آفات ظاہری و باطنی سے خالی اور پاک ہونا یہ سلام کے معنیٰ میں ہے وہ سلام یعنی کہ اللہ اپنے نبی رحمت پر اپنی سلامتی نازل فلما یعنی کیا ہے ان کو ہر قسم کے آفات ظاہری و باطنی سے پاک رکھیں ان کو ہر کم کے آفات سلم ان کو محفوظ رکھیں ہر قسم کے آفات سے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ہاں جی اب فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے سلام کا مطلب کیا ہے اللہ فرما میں اپنے نبی کے حق میں سلام بیچتا ہوں سے ملاتی ہے بندے کی طرف سے جب سلام بیچتے ہیں تو دعا ہے یعنی سلامتی کی دعا بندوں کی طرف سے ہو تو بالقول ہے بات وہ زبان سے بولتے ہیں اللہ تو اپنے نبی پر سلامتی نازل فرما لیکن صرف زبان سے سلامتی کی دعا کرنا ہے یہاں پر بندے کیوں اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے جب سلام ہوگا اللہ جب پیغمبر سے کہ گا کہ محمد تجھ پر میرا سلام ہو جس طرح پیغمبر کو ہم سے جبریل کے ساتھ سلام بیچتے تھے تو وہاں مراد کیا ہے تو وہاں پر بالفیل ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر پر اعلی پیغمبر پر سلام کا مطلب یا کسی بندے پر سلام کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ہر طرح کی سلامتی کے اسباب اور, اور ظاہری و باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے ہاں جی وہ تمام ظاہری و باطنی اور تو تمام سلامتی کے اسباب نازل کرتے ہیں جس سے بندہ سلامت رہے اس کا روح سلامت رہے اس کا جسم سلامت رہے یعنی بندے کی ظاہری باطنی ہر بیماری سے سلامت رہنے کے لیے سلامت رہنے کے جو اسباب ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف بیچتے ہیں اس کو نازل کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سلام بندے پر اللہ کی طرف سے محمد پر سلام یعنی محمد کو ہر ان کے آفات سماعض سے اللہ سلامت رکھتے ہیں بالفیل اللہ سلامت رکھتے ہیں ظاہری باطینیں ہر نعمتوں سے نوازتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے ہمارے طرف سے تو صرف دعا ہے کہ اللہ جو اپنے نبی پر اپنی سلامت نازل فرمائے تو اللہ تعالی ہمارے اس دعا کے ذریعے سے پیغمر پر اپنی سلامتی کے اسباب نازل فرماتے ہیں اس لیے لغت کا کام و میں سالم سلام یا سالم یس سلام سلامت سے لے آئے اس کا معنیٰ محفوظ رہنا ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہنا نجات پانا بچنا اور سلام کرنا ان معنوں میں آیا ہے تو یہاں پر جو ہے جب ہمبر ہم کے بارے میں در خبر میں پڑھا و سلاط و سلاموں ہاں جی و سلاط و سلام اللہ رسول ہی محمد والی تو اس کے مطلب یہ کہ اللہ اپنی رحمتیں اور اور پیارے نبی اور ان کے آل پر نازل کریں اور سلامتی ظاہری باطنی ہر بیماریوں سے ہر آفات سے ہاں جی اور ہاں جی؟ اور ان کو ان کو سلامت رکھیں اور ان پر سلامتی کے تمام نعمتیں سلامت رہنے کے تمام نعمتیں ان پر نادل فرما یہ معنیٰ مرال لیا جاتا ہے ہاں جی اور رسولی کے لفظ جو آئے وہ علام محمد رسول ہاں جی اور پیغمبر جو ہے لفظ رسول بھی آئے ادھر عبارت میں شروع درود میں اللہ رسول ہی محمد آئے نا تو رسول کا معنی کیا ہے پیغام پہنچانے والا پیغام رسان آشد سفیر فرستہ بیجا ہوا ان کو بھی بولتے ہیں اور صاب کتاب و صاب شریعت نبی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کو بھی رسول بولتے ہیں یہاں تو اسی معنی میں ہے کہ سابق کتاب و صاب شریعت نوی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا یہی مقام ہے اس یہاں رسول ہی سے مراد وہ عظیم حیثیت جو ساب کتاب ہے علام البقرآنظیم جیسی عظیم کتاب ناز فرمایا اور آپ کو اللہ نے آخری شریعت اور قوانین دے کے بھیجا اور اللہ کا پیغام دے کے بھیجا اس کا جمع رسول ہے اور فرماتے ہیں لفظ رسول جو ہے لفظ رسول اللہ جب آپ بولا جاتے ہیں نا اللہ کے رسول تو اسے کبھی حرشہ مرال لیتے ہیں قرآن پاک میں کبھی انبیاء مرال لیتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے چنانچہ جو, جو ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان نہل رسول ان کریم ان نَََ لرسول الکریم ہاں قرآن پاک کے بارے میں آئے بے شک یہ قرآن اللہ کے ایک مقرم رسول کا گفتار ہے تو علماء نے یعنی لکھا یہاں قول رسول کریم سے مراد اللہ کے ایک مکرم معذز بھیجے ہوئے ہسی کا مراد اس سے امین ہے فرشتے کے معنی میں ہے اور قرآن پاک محت ابراہیم کے واقعہ میں بھی ہے ولم جات رسول ابراہیم بالبشرا جب آئے ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے ساتھ پاس خوشبری لے کر اس حق ولادت کا تو یہاں پر بھی رسول آیا ہے اور رسول کے معنی میں یہاں پر جو ہے فرشے کے معنی میں لیکن انبیاء کے معنی میں جیسے سعد میں یا رسول بل لغما عن جلغ میں نبی میں یہاں پر رسول ہاں جی نبی کے معنی میں شریعت شریعتمبر کے معنی میں ہے ہاں جی تو کبھی جو جیسے معلوم ہے یہ لفظ ہے رسول جو ہے کبھی صرف قول کے پھر کہتے ہیں رسول جو ہے کبھی صرف قول کے حامل کو بھی رسول کہا جائے صرف خدا سے حکم لے کر بندوں تک پہنچانے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی حامل قول اور رسالت ذمہ داری کے حامل کو کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف حکم بھی لے کے آتے ہیں اور اس حکم کو نافذ کر کے لوگوں پر اس کے جو ہے نافذ کر کے نظام قائم کرنا ایک حکومت تشکیل دینے والے حیثی کو بھی رسول کہتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کو جو رسول کہا یہاں اسی معنی میں کہ اللہ سے حکم قول بھی لے کے آیا حامل اقول بھی ہے رسالت و ذمہ داری کے حامل بھی ہے آپ آپ نے پورا شریعت لے کے آیا اور اس کو آپ نے نافذ بھی کیا مدنے میں بعض حکومت بھی تشکیل دے دیا ہاں جی پھر سلطان الی لاحب جو آخر میں آئے سلطان کے معنی میں جو ہے لغت میں قام ال میں لکھا ہے حکمران اقتدا تسلط کے معنی میں اور فرحان فارسی لغت میں لکھا ہے سلطان ہاں جی حجیت یعنی دلیل کے معنی میں برہان برہان اس دلیل کو بولتے ہیں جو دوسرا توڑ نہ سکے اور قدرت کے معنی میں بھی ہے فرمان روائی حاکم کے معنی میں بھی ہے اور بادشاہ فرمان روا ان سب کے معنی میں اس کے جمع سلاطین ہے ہاں جی سلاطین اس کے جمع عربی میں بھی استعمال ہے لفظ سلطان فارسی میں بھی یہی استعمال ہے اردو میں لفظ سلطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ان تمام زیادہ تر جو حکمران اور لوگوں کے کاموں پر جو ہے نظام پر متسلط شکل تسلط رکھنے والی شغل ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن قرآن میں حجت قرحان دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور پھر سلطان اولی کے علاوہ جو یہ زو کی جمع ہے الیل احوال یعنی صاحب والے کے معنی میں عللاحوالین یعنی صاحبہ ہاتھ ہاں جی وہ صاحب اقتدار اور صاحبان ہاتھ سلطان الیل احوال الو صاحب والے کے معنی میں اور جیسے اولو مال عربی زبان بولتے ہیں مال والے زو مال مال والے صاحب مال کے معنی میں آتا ہے احوال سے مراد یہاں پر کیا ہے سلطان الاحوال احوال حال کی جمع ہے اور یہاں حال سے مراد باطنی و روحانی علمی و معرفتی کشفی حالات مراد ہیں یعنی باطنی نورانی حالتیں ہیں یعنی جن کا جو ال, آل محمد کے صبح تھے سلطان الی احوال یہ لو صاحبان حال کے بادشاہ ہیں یعنی وہ اولیاء الہی جو شریعت طریقہ حقیقت میں اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ محمد عال محمد بادشاہ ہیں یعنی ان مانوی مقامات میں یہ حسین بادشاہ کے مقام پر ہے ان مانوی مقامات میں انہیں کے حکم چلتی ہے ان کی حکمرانی چلتی ہے ان کی بات کو حجیت حاصل ہے ہاں جی ان کی فرامین کو جو ہے وہ برہان کی حیثیت رکھتے ہیں دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں کی تعلیمات کی روشنی میں آگے چلیں گے تو پھر جو ہے والے کسی مقام و منزل پہ پہنچ سکتے ہیں یعنی صاحب طریقات و حقیقت اولیاء الہی میں ان میں محمد آل محمد کیا ہیں ان کا محمد آل محمد علیہ السلام کا مقام و منزلت بادشاہوں کسی ہے یعنی محمد آل محمد علیہ السلام تمام صاحبان احوال معنوی طور پر اعلیٰ مقامات پہ پہنچے ہوئے لوگوں کا لوگوں میں بادشاہ اور فرمان روا کی حیثیت رکھتے ہیں تو یعنی جس یہ اعمہ کو ہاں جی وہ امام الاولیاء بولتے ہیں علیہ السلام کو باقی اور امام المتقین بولتے ہیں تمام پرہیز کا امام تمام اولیاء کا امام کیوں لیکن یہ ہنسیاں انبیاء اولیاء کے بھی جو, جو ہے اولیاء الہی کے بھی یہ لوگ یہ ہستیاں امام ہے تمام پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں چونکہ یہ ہنسیاں یہی میں معیار پیغمبر اور آپ کے عالم پیغمبر امت محمدی کے لیے کہ یہی رشتہ جو ہے روحانی کمالات کے وہ آخری چوٹی پر ہیں اور انہیں کی پیروی کرنے میں انہیں سے علم اور فیض حاصل کر کے ہی انسان اعلیٰ مقامات پہ, پہ پہنچ سکتے ہیں ان سے دشمنی کر کے ان سے بہت اداور رکھیں کوئی شخص ولایت کے درجوں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں کوئی اس لیے آپ دیکھو تصوف کے تمام سلاسل جو ہے آئم اہل علیہ السلام سے ان کے سلسلہ پہنچتا ہے سوائے سلسلہ نقش بندیہ کے جسے طاہر قادری صاحب نے بھی کتاب شہ الجلی قول معتور میں لکھا ہے سوائے نقش بندی کے وہ بھی ایک قول کے مطابق حضرت البکر تک پہنچتا ہے دوسری قول کے مطابق یہ سلسلہ بھی علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اس لیے ہمارے بزگان دین نے کہا تمام جو ہے جو بھی جو لوگ مرشد کے مقام پر ہیں اس کا بلا انقطا یہ دن بے دن سلسلہ اور اس کا علی علیہ السلام تک علیہ صلی اللہ تک پہنچنے والا سلسلہ ہونا ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حصیوں کو ہاں جی اولیاء اللہ میں ان کو سلطان کی حیثیت دیا ہے بادشاہ کے حیثیت دیا ہے حکمران کے حیثیت دیا ہے ان کی تابیداری سے ہی انسان ولایت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے حکم پر سیرت کے دار رفتار تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان جو روحانی اعلیٰ مقدار پہ, پہ پہنچ سکتے ہیں ان سے دشمنی کریں گے تو کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لیے اسیری لائ جی نے شرخن میں امام زمان علیہ السلام کی ولایات کو ولاتِ شمسی کہا باقی اولیاء کی ولایات کو ولاتِ قمری کہا ہاں جی تو مطلب کیا ہے امام زمان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیض حاصل لیا ہوا اس سورج کی روشنی جاتی ہے اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس لیے باقی ان علمت سے متمشق ہو کر ہی بلاک کے مقامات پر پہنچتے ہیں ان سے ان سے راستہ جدا ہو جائیں تو وہ کہیں کے کہ نہیں رہتے ہیں بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے دور ہوتا ہے اور یہ خطبہ یہیں پر اکتفاء ہو گیا کہ الحمد رب العالمین تمام تاریخ و سالمین کے رب کے قلعے ہیں و سلاۃ و سلام علیہ رسول محمد و علیہ اور سلام على اللہ کے رسول محمد اور آپ کے آل پر جو کہ سلطان احوال ہیں بہت اچھے احوالات رہنے والے اعلیٰ رونی محمد پہنچائیں پر پہنچے ہوئے لوگوں کا بھی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کی اثر رکھتے ہیں حاکم اور فرمروا کے ایسر رکھتے ہیں میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں محمد آل محمد کی صحیح معرفت کے توفیع دے دین کو صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفی دے آمین